شہید اسلام ڈاٹ کام و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق شہید اسلام آپ کلام بین پہلی صورت میں منکرین توحید کا شکوہ تھا اس میں منکرین رسالت کا شکوہ ہے نیل منکرین کی مداحنت کے بارے میں پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا مداحنت یہ کہ حضور کو کہتے تھے کہ آپ کچھ ٹھیلے ہو جائیں کیا ڈھیلے ہو جائیں صاف صاف بات نہ کریں گول مول بات کریں کیا آ, یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جی خالق ہیں مالک ہیں وہ تو صرف ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اختیار ان کو بھی دیے ہوئے ہیں چلو چھوٹی چھوٹی حادثے یہ بھی پوری کر لیتے ہیری پیری نہیں یہ مزاحت ہے خلاصہ شواہد تسلی خاتمیا زدر منکرین دعوا صورت تعلق انتہا ابتدا نول والروں بیان شواہد لکھو جی قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھتے ہیں قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھتے ہیں یہ تو کسم ہوئی نا جواب قسم مانتا ما بے نعمت ترب کا مجموع جواب قسم ہے اور تسلی خاتم المبیا بھی ہے نہیں تو بے فضل خدا بے نعمت ترب کا منا لکھو بے فضل خدا نہیں تو بے فضل خدا مجنون آ مجنون نہیں ہے آپ دیکھو جواب قصہ میں دعوی ہوتا ہے اور قسم جو ہے اس کی کیا بنتی ہے دلیل. تو جواب قصہ میں دعویٰ یہ ہے کہ جو کافر حضور کو مجنون کہتے ہیں آ مجنون نہیں ہے اور اس کے اوپر دلیل کس کو بنایا گیا قلم کو اور اہل قلم کے مضامین کو بنائے دی. اہل قلم کے مضامین کیسے دلیل بنتی ہے غور فرماؤ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اسی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اپنے اپنے دور کے اندار کاپروں نے ان کی مخالفت کی ان کو مجنون کہا یا نہ کہا لیکن اہل قلم کے مضامین جو تاریخوں کے اندر سخت ہیں آخر ان کو اقرار کرنا پڑا کہ یہ مجنون نہیں تھے اول درجے کے مسئلے تھے کہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مجنون کہنے والے خود مجنون تھے اور یہ کون تھے اعلیٰ درجے کے مسئلے تھے انہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر اصلاح کی اب بھی محبوب تجھے دنیا اگر مجنون کہتی ہے تو قیامت تک اہل قلم کے مضامین ان کے جھوٹ کو ثابت کر دیں گے کہ آپ مجنون نہیں تھے آپ محبوب تھے آپ مسلح تھے آگے سمجھ نہیں آئے yes. okay. قسم ہے قلم کی اور ان مضامین کی جن کو اہل قلم لکھ رہے ہیں نہیں تو بے فضل خدا مجنون اور بے شک تیرے لیے ثواب ہے بے انتہا ہے نا عموما ممنون کہتے ہیں مکتو کو جو قطع نہیں کیا جائے گا بے انتہا ثواب ہے بے انتہا اور بے شک تو البتہ خل کے عظیم کے اوپر ہے امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا تھا امی عائشہ نے کہا فرمایا کہ سارا قرآن حضور کا خلق ہے پاس تو سیر و جاجر ہے پاس قریب آب بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے تاریخ بتا دے گی کہ بے اے المفتون یہ زیادہ ہے کہ تم میں سے کون تھا مجنون با کا منع نہیں کرتا جائے جائے تم مجنون داکرون مجنون داکرون میں سے کون مجنون تھا ان رب کا بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والے کو فلاں تو تیل مقدبین یہ تفریح ہے یہ مقزے میں جھوٹے آپ ان کا کہا نہ مانے نہ ان کی باتوں سے مشرقین آیت ہے نا حضرت کی خدمت میں اب کیا آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں نا کیا ہم بھی تیرے معبود کو مانتے ہیں خالق مالک رازک تو بھی ہمارے معبودوں کے متعلق کوئی تھوڑی موڑی بات مان لے ڈھیلا ہو جائے ٹھیک ہے ڈھیلا ہونا ٹھیک ودو لاؤ تو دہنو فجو دہلور وہ چاہتے ہیں کہ ان لو مستری اب منانے ان یہ کہ ڈھیلا ہو جا تو فجو دہلور وہ بھی کیا ہو جائیں گے ڈھیلے ہو جائیں گے تیری مخالفت نہیں کریں گے لیکن آپ نے ڈھیلا نہیں ہونا بلا تو تیرا اللہ یہ زدر خاص ہے تفاثیر کے اندر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا لیکن بہت کہتے ہیں اس کو مبہم رکھ دو چاہے ولید بن مغیرہ ہو چاہے کوئی اور کافر ہو ایسم بہت سے کافر ہیں ان کے اندر یہ اوثاف پائے جاتے ہیں علامتیں پائی جاتی ہیں سمجھے یہ حجر خاص ہے اور نیتاد کارتوب ہر اس شخص کی جو حلق ہے بہت قسم اٹھانے والا ہے کافر قسمے اٹھاتے ہیں وہ ولید بہن بحیر ہی قسم اٹھاتا تھا جو اسلام کی طرف راغب ہوا پھر پھر گیا میرے پاس ایک غیر مقل دائر میرے دوست ہیں وہاں ظاہر پیر میں تو کرنے لگے مولو شاعر ہمارا عالمایا ہے اس نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہنے لگا قرآن میرے ہاتھ میں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ رفا دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی اندازہ کرو رفائے دن فرض ہے کیا ان کے نزدیک بھی مستحب ہے ان کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک یا چلو سننا سمجھ لو رفا دہین کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو قسم ہے اس نے تو مجھے وہ کہنے لگا تم قسم اٹھاؤ گے میں نے کہا نہیں کہنے لگا تم میں نے کہا قسم ہو اٹھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے ہمارے پاس دلائل ہے عدیسوں کے دلائل ہیں ہم قسم کو اٹھائے ارے چپ ہونے لگا میں نے کہا جو قرآن اس نے اٹھایا تھا نا وہی قرآن کہتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو کیسے میں نے کہا قرآن کہتے ولا تو تھے کلا اللہ کہتے جو قسم بہت ہے اس کی بات نہ مانیو نہ مانیو ٹھیک ہے ولا تو اللہ اللہ پہرے کا دو جواب قرآن تو ہے, <laughs> <laughs> وہ جو کہ چلا گیا بہت اٹھاتا ہے زلیل ہے اس کے نمبر دیتے جاؤ تو تمہاری مرضی نمبر دیتے جاؤ نمبر دو ہم مازن عیب لگانے والا ہوتے لوگوں کے اوپر نمبر تین آ گیا مشاً بے چلنے والا ہوتا ہے ساتھ چگلی کے چول اور یہ نمبر کتنی ہو گیا جی چار منا خیر نیکی سے روکنے والا ہے نمبر پانچ معتدن حد سے بڑھنے والا نمبر چھ اسیم گناگار نمبر سات اوتن سخت مجاد نمبر کیا ہے جی بعد اس کے زنیم حرام زیادہ نمبر کتنی جی کتنی نو آ گئے نو اس کی علامت بیان کی گئی کہتے ہیں جب اس کو حرام زیادے گا آیا نا اشارہ تو اپنی ماں کے پاس چھتا کیا, اس سے تصدیق کرنی چاہیے عام طور پہ ان لوگوں کی بات مانی جاتی ہے جو کیا ہو جی وہ دنیا دار ہو ان کے پاس مال بھی ڈھیر اور جتھا بھی زیادہ ہو تو فرما ٹھیک ہے فرید کا مال بھی بہت تھا اتنا مکے میں کسی کا نہیں اولاد بھی بہت تھا اس وجہ سے اس کی بات نہ مانو جٹا ہے باورچی اس کے کہے صاحب مال کا اور سہ بیٹوں کا جب پڑی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری ایتیں تو کیا کہتا ہے کہ بے سند کہانی ہے پہلے لوگوں کی شا نس مح الخر تو انجان تقزیر انکریب داغ دیں گے, ناک ناک دا گے. جی آدھان کا ناک کاٹ دیں گے کہتے تو باقی کا ناک اس کا کاٹا گیا نہ کاٹا گیا یہ آخرت میں کاٹا جائے گا جب آئے گا نا اس کا ناگ کاٹ کے دکھا دیں گے انقریب داغ دیں گے اس کو اوپر سون کے انا بلو بے شک آزمایا ہم نے اس کو اہل مکہ کو کہ نمونہ ہے تقریب دن کا ہم نے آزمایا اہل مکہ کو جیسے آزمایا تھا باغ والوں کو یہ عباس باس کہتے ہیں یہ باغ حبشہ میں تھا اور سعید بن جبائر کہتے ہیں یہ باغ یمن میں تھا ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی وہ جانتے ہیں کہتے یمن کے اندر وہ جگہ ہم نے دیکھ ہے جہاں وہ باغ تھا وہ جگہ دیکھا ہے اللہ عالم بھی سوال خیر جی جہاں بھی تھا حبشہ میں یمن میں باغ تھا اس باغ کا جو مالک تھا نا بڑا نیک آدمی تھا جب باغ کا پھل توڑتا نا تو غریبوں اور مسکیروں کا حصہ نکالتا تھا اور باپ سے وہ فوت ہو گیا غریب اس کے بیٹے جو تھے بکیر قسم کے تھے انہوں نے کہا باپ تو پاگل تھا دیوانہ تھا وہ خواہ لوگوں کو دیتا غریبوں کا غریبوں کو نہیں دیں گے الگ صبح جا کے باپ کو توڑیں گے اندھیرے کے اندر سارا پھل مال لے آئیں گے غریبوں کو کتا نہیں دیں گے اب یہ انہوں نے کیا مشورہ آ انشاءاللہ کا لاف بھی نہیں کہا خدا کی قدرت باغ پہ آ گئی وہ رات کو کیا آ گئی آفات آ گئی آگ بگولا آیا سارا جل گیا تباہ ہو گیا اب صبح کو چپکے چپکے چپ اٹھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے وہاں باغ کی جگہ پہ پہنچے تو باغ نہیں تھا پہلے تو کہنے لگے راستہ بھول گئے اور راستہ بھول گئے پھر نشانات دیکھے کہ کہنے وہ راستہ نہیں بھول گئے تباہی آیا پھر ان میں سے جو سمجھدار تھا نا اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ حرکت نہ کرو باپ کی صدقات کو گھر رکھو جاری رکھو انشاءاللہ اللہ بھی تم کہتے خیر اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا اب اللہ کے حضور ہم توبہ کریں چنانچہ توبہ کی اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر اچھا باغ ان کو دے دیا دیکھو جی بے شک آزمایا ہم نے مکے والوں کو جیسے کہ باغ والوں کو جب قصمے اٹھے انہوں نے کہ ضرور توڑیں گے اس باغ کو صبح الا صبح بلا یسنون اور ان شاء اللہ بھی نہیں کہتے تھے یوں نہیں کہا ان توڑیں گے بس پھر گیا اس کے اوپر ایک حادثہ عذا تیرے رب کی طرف سے اور وہ کرنے والے تھے پس ہو گیا باغ مصل کٹے ہوئے کھیت کے جیسے کھیت کو کٹ کے رکھ دیتے نا ایسے تباہ تناسب ہی باغ تو وہاں تباہ ہوا اب یہ گھر سے اٹھے اب جا رہے کو کیا صبح کرنے والے کا چلو توڑے صبح لوگوں کا پتہ نہ چلے دو یہ کہ صبح کرو اوپر کھیت اپنے معلوم ہوتا ہے کہ باغ بھی تھا ساتھ کیا تھا وہ کھیت بھی تھا اگر ہو تم پھل توڑنے والے پن طرح کو وہ چلے اور وہ چپ کے چپ کے باتیں کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کہ نہ داخل ہو اس بات کے اوپر آج کے دن تم پہ کوئی مسکین اور صبح کی انہوں نے اوپر بخل کے قدرت رکھنے والے اپنے گمان کے اندر پر جب دیکھا با کو تو کہنے لگے شروع شروع میں کہ ہم راہ بھولنے والے ہیں پھر تحقیق کے بعد کیا کہا بالکہ ہم مکمل بے نصیب ہیں کالا اوسا کہ خیر المور اوسط وہ ہوتا ہے نا یا اوسط میں نے سمجھدار کہا ان میں سے سمجھدار نے کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو لا لا سب کیوں نہیں پاکی بیان کرتے تم آج پاکی کے اندر وہ انشاءاللہ اللہ بھی آ گیا ٹھیک ہے کہ اللہ کی خاطر کیا خیر خیرات کرو یہ بھی عبادت ہے نہیں کوئی جیسے تصویر تاریخ عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے خیر خیرات کرنے میں اب ان کو پتہ چلا قال سبحان رب بنا توبہ کر رہے ہیں پاک رب ہمارا واقعی ہم زالیں گے متوجہ ہوا بعض ان کا اوپر باز کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہنے لگے ہے ہماری بربادی واقعی ہم تھے حد سے نکلنے والے اب توبہ ہماری امید ہے رب ہمارا یہ کہ بدلے میں دے ہم کو بہتر تربا سے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں قزالق العذاب اب مکے والوں کو کہا دیکھا اسی طرح عذاباتیں تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے عذاب کا بڑا ہے لو کا ہم تو روایات میں ہم کو باغ مل گیا ہو ان نل مطین تخریف کے بعد اب اشارت ہے بے شک متقین کے لیے نزدیک رب اپنے جنات نہیں وہ باغ فانی تھا نا اور متقین کو کیسے باغ ملیں گے بات ہی بات باغ نیم تھی اپن اجل اور مسلمین مسلم واپس کریں گے ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح وہ کہتے تھے جی جیسے ہم عیش کے اندر ہیں نا قیامت کے دن بھی ہم بیشت میں ہوں گے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ میاں یہ بڑی بڑی ڈاڑیاں ہیں نا ان کی بڑی ڈاڑیاں خشک ڈاڑیاں کہ بحیشت کی جو حورے ہیں نا ان کی شکلوں کو دیکھ کے ڈر جائیں گے دہشت گرد آ گئے ہڑتال کر جائیں گے تو پھر ہم مزے لوٹیں گے چور دے پتروں پتا چلے یہی کہہ دیں کہ ہم بہشتے ہیں <laughs> <laughs> اللہ نے ورما کیا پس کریں گے ہم مسلمانوں کے مصر مجرمین کے کیا ہے واسطے تمہارے کیسے فیصلہ کرتے ہو ام لقم کتاب نفی ہے تدرسوم بتاؤ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہو آسمان سے کتاب آئی ہو جس میں لکھا ہوا ہو کہ بحش بھی ہے جی جو بات کریں یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کیا واسطے تمہاری کتاب ہے نفی ہے دلیل نقلی کی نفی دلیل نقلی کیا تمہارے کتاب آسمانی ہے کہ جس کے اندر پڑھتے ہو اس مضمون کو یہ آگے انقم یہ مضمون کتاب ہے کہ بے شک واسطے تمہارے اس کتاب کے اندر وہ چیز لکھی ہو جس کو تم کیا کرتے ہو پسند کرتے ہو کہ بحث تمہاری ہے اچھا چلو یہ نہیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی ہو کہ خدا کی قسم ہے تمہیں بیشت میں داخل کروں گا اور اللہ کو قسم پوری کرنی پڑے وہ اٹھائیے لائن قسم یا واسطے تمہارے قسم ہوں ہمارے ذمے باپ کی رہنے والی دین کی امت اور قسم کا مضمون یہ ہو اندر قوم یہ قسم کا مضمون کہ بے شک واسطے تمہارے البتہ وہ بحث ہے جس کا تم فیضلہ کرتے ہو کہ ہم بہشتی ہیں سلام پوچھو ان سے کہ استفا توفیقہ ہے پوچھو ان سے کون سا ان کا اس بات کی ذمہ داری دیتا ہے امل شرکا کتاب بھی اللہ نے کسم بھی نہیں اٹھے تو ان کے کوئی شرکا ہو. کیا؟ تو باطلہ، وہ زیمہ لے لے کے ہم ان کو بیچ میں لے جائیں گے یا واسطے ان کے شرکا ہیں کہ بارت ہے. وہ ان کے ہوں. پس چاہیے لائیں اپنے شرکا کو اگر ہے وہ سچے تو ان میں سے بری چیز ہے ایسے ڈھیے مارتے ہیں کہ ہم بیچتی ہیں یوم شفا تخویف اخروی تخویف و جس دن تجلی کی جائے گی صفات شاخ کی اس کا مانا لکھو صفات ساخ کی یوم شاپن ساخ جس دن تجلی کی جائے گی صفات ساخ کی بس یہی معنی لکھنا جس دن تجلی کی جائے گی صفات ساخ یوں مانا نہ کرنا کہ جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور خدا کی پنڈلی آئے گا کھولی جائے گی نا صفت سات کی تجلی ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت ساتھ کی تجلی کریں گے یا مومن دیکھیں گے نا تو مومن خود بخود سیتے میں گر پڑیں گے لیکن منافق اور کافر بےمان ان کو سدا نصیب نہیں ہوگا ریاکار کو بھی سدا نصیب نہیں ہوگا وہ کوشش کرے گا لیکن اس کے پیٹ سخت کر دی جائے یہ سمجھی بات کہ حقیقت یہی ہے حدیث پاک میں آتا ہے ڈو مینو بھی بلانا سالان کیفی آتی پنڈلی منڈری کا منع نہ کرنا یہی کہنا کہ سفتیں ساتھ کی تجلی ہوگی ہم ایمان لاتے کیفیت اسوال نہیں کرتے جس دن تجلدی کی جائے گی صفت ساخ کی اور پکارے جائیں گے سجدہ کرنے کی طرف پس نہیں طاقت رکھیں گے یہی خاک یہ حالت نمبر ایک ہے خاصیت البسارم حالت نمبر دو جھکی ہوں گی نگاہیں ان کی آگے حالت نمبر تین ترحکم ان کو ضلع جھانپ لے گی وقت کا یدھا سجود یہ کیوں ہوگا اللہ کے ماک اس لیے کہ جنہوں نے دنیا میں خاص اللہ کو سیدھا نہیں کیا تھا قیامت کے دن ان کو بھی نہیں ہو سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ تعائے دیکھو اور تحقیق تھے بلائے جاتے تھے طرف سیدھے کے دنیا میں اور وہ اچھے خاصے تھے ادھر سیدھا نہیں کرتے تھے تو وہاں بھی سیدھا نصیب نہیں ہوگا یہ ہے. یہ ہے ہے خود اس سے نبڑ لوں گا اے نا؟ تم چھوڑو اس کو میرے حوالے کر دو ٹھیک ہے نا میں خود اس کا انجام ٹھیک ٹھاک کر دوں گا اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جو آپ کی تکزیب کر رہے ہیں ان کو میرے حوالے کرو ان کو آ, میں خود ان کو نتیجہ دکھاؤں گا و و و زج کو ساتھ اس شخص کے واہ بنی ماں ہے جو جھٹلاتا ہے ساتھ اس کلام کو سنس جو ہم ہم ان کو کھینچے کھینچے لے جا رہے ہیں ایسا ایسا ہم ان کو کھینچے کھینچے لے جا رہے ہیں جانم کی طرح اس حیثیت سے کو نہیں جانتے واہم لیم اور میں کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہوں امہال مجربی لیکن میرا دعو مضبوط ہے میرے دعو سے بھاگ نہیں سکتے ام تصلحم آجرن یہ تاجیب اور انکار نبوت تیری نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ نبی نہیں بشر کیسے نبی ہوتا ہے تاجیب الکار نبوت یہ جو تعجب کر رہے ہیں کیا مانگتا ہے تو ان سے کوئی معاوضہ حضور معاوضہ مانگ دیتے اگر معاوضہ مانگتا تو پس وہ اس تاوان سے بوجھل ہوتے حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے کیا مانگتا ہے تو ان سے معاوضہ کہ پس وہ استاوان سے بوجھل ہو گئے ہیں یا تو یہ بات بھی نہیں کہ آپ معاوضہ مانگیں یا دوسری بات ہو کہ چلو یہ کہ آپ سے علم نہیں سیکھتے آ نہیں سیکھتے تو کیا ان کے پاس غیب سے آکام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیج رہا ہو غیب سے آکام ہو یہ بھی نہیں یا نزدیک ان کے غیب کا میں ہے پکتے ہوں یہ چیز بھی نہیں ہے تو قصبہ تسلی جب یہ چیز نہیں تو خام مخواہ ان کی تغذیر ایک اناد اور ضد کی بنا پہ ہے تسلی ہے حضور کو بس صبر کرو باورچہ حکم رب اپنے کے اور نہ ہو تو مصل مچھلی والے کے کون تھے جی مچھلی والے یون السلام جیسے انہوں نے جلدی کی تھی نا اللہ کے حکم کی انتظار نہیں کی تھی تل پڑے آپ نے جلدی نہیں کرنی از ناداب مخظوم جب کے پکارا اس نے حالے کہ وہ غم کا بھرا ہوا تھا یونس علیہ السلام ہم نے اس کی دعا قبول کی نجات دے دی اور اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان اس کے رب کا تو البتہ پھینکا جاتا چٹیال میدان میں اس حال میں کہ وہ مضموم ہوتا مضموم کا وہ نا ملامت کیا ہوا ہوتا کیا یعنی اپنے آپ کو ملامت کر دی. بھئی یون و صلی السلام میدان میں پھینکے گئے یا نہیں لیکن اللہ نے کیا کیا ڈبلو کرم کیا اوپر کدو کا درخت اگا دیا اور بکری مقرر کر دی دودھ پیتے تھے حفاظت کی پھر قوم کی طرف بھیج دیا یہ اللہ کا کیا تھا فضل تھا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہاں ہی پڑے رہتے وہاں فوت ہو جاتے اپنے آپ کو ملامت کرتے یہ ملامت کیا ہوا کمن اپنے آپ کو ملامت کرتے لیکن فجب برگزی دہ کیا اس کو ذرا بنے اور کیا اس کو کا ملنے کو میں سے یہ زجر ہے زجر ہے اور اس کا تعلق ابتدا کے ساتھ بھی ہے ابتدا میں کیا تاذر کو کیا کہتے تھے مجنون کہتے تھے نا تو اب فرمایا کہ تحقیق قریب ہیں کافر لوگ کہ البتہ پھسلا دے تو اس کو اپنی نگاہوں کے ساتھ حضور جب قرآن پڑھتے تھے نا تو میری طرف دیکھو کافر حضور کو ایسے گور گور کے دیتے غصے والی نگاہوں سے تو فرمایا غصے والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی دیکھے تو اگلا کہ کھا جائے گا کیا تم مجھ کو تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے ماں کو غصے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے حضور کو پھسرا کے مار دیتے ہیں نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ کافروں کے اندر بازے تھے نظر بد لگانے والے کون تو ان کو لے آتے تھے کہ تم اس کو کیا لگاؤ نظر بد لگاؤ نظر لگے تو یہ مر جائے گا نظر ہوتی ہے نہیں تو انہوں نے بھی خوب زور لگایا کاکی نمبر ارتا کی قریب ہیں کاف کہ البتہ پھسلا دیں تو اپنی نگاہوں کے ساتھ جب سنتے ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی مجنون ہے حالانکہ نئی قرآن مگر نصیحت ہے جہان کے لیے کوئی ابتدا میں مجنون کا آدھا نہیں اب آخر مجنون ہے تو آخر اور ابتدا کا تعلق ہوگی آپس میں